سفر نمبر تین سو بتیس کے بالکل سینٹر میں ہے قالا جی نمبر تین سو بتیس ہدایہ اس کے بالکل سینٹر میں ہے قالا جن کے پاس مقصد رحمان یا مقصبۃ المیزان کا چھاپا ہے اس میں جاتو بلانزینا جازل نے کہا وہ میں نے ارد کیا تھا آپ سے کہ یہ مسائل آپ ذرا مطالعہ فرما لیں شروع ہوا سے یہ کہیں سے دیکھ لیں ایک یہ والا مسئلہ وجہ جادل نکاح یہ والا اور اس کے اگلا خالہ عموم وقت کیے جا رہے اس مذہب وجہ جاد نکاح یہ دو مسائل ایسے ہیں کہ میں الحمد للہ سکتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں لے کر میرے کچھ مناسب نہیں ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود ہی اس کا مطالعہ کروانے کا بہت بہتر رہے گا دیکھیے اب اس سے آگے سفر نمبر تین سو تینتیس سے اس قائدہ کے بعد جو خط کشیدہ الفاظ ہیں جہاں پہ پہلے الفاظ سے خط کھینچا ہوا ہے وہ نیتا بات سے یہاں سے دیکھیے یہاں سے بار دیکھیے وَنِكَافَ الْمُطْعَةِ بَاطِلٌ هو أن يقول لمرأة أتمسع بكذا مُطْعَةً بكذا من المال وقال <سؤال> مالك رحمه الله هو جائز لأنه كان مباحا فيبقى إلى أن يذفر نافقه قلنا ثبت النفق بإجماء الصحابة وابن عباس رحمه الله منهما سحر زعوه إلى قوله فتقرر الإجماء وَنِكَافَ الْمُطْعَةِ بَاطِلٌ مثل أن يتزوج امرأة بشهر بشاهدين عشرة أيام وقال زبا رحمه الله <سؤال> هو صحيم فرمائیے نکاح متاثر ہے اور نکاح متا ہے کہ کوئی مرد کی اور اس سے کہے کہ میں اتنا مال دے کر مدت تشکیل سے نفع اٹھاؤں گا مسئلہ اس لیے کہ یہ مباہ تھا کان مباحن بار رکھے کا مباحث تھا کب تھا ابتدا اسلام مباحثہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ اس کا ناسخ نہ ظاہر ہو جائے بولنا ہم یہ کہتے ہیں کہ صحاب نسل تو اجماعی صحابت ثابت ہو بھی چکا ہے رضی اللہ صحابت رجوع اور حضرت ابن عباس کا حضرات صحابہ کی جانب رجوع کرنا بھی صحیح ہے اجماعت ثابت ہو چکا جی میں نکاح الموقت باطل اور نکاح موقف یہ باطل ہے یہ کام محبت کیا ہوتا ہے شہادت سے دس دن کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنا امام ضبطر فرماتے ہیں اور لازم ہے نکاح شروعہ شروع سے یعنی شرط متا کی وقت اور اعتبار ہوتا ہے معانی کا بہ نفارت مدت سوفیت اور مدت سوفیق یعنی وقت کی مدت زیادہ یقین ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ وقت جو ہے وقت مقرر کرنا جہد کو متعین کرنے والی چیزوں میں سے دیکھیے ہمارے جاہریت میں اسلام سے پہلے یا ابتدائی اسلام کے اندر بھی لیں اس میں ایک تو نکاح شریک ہوتا تھا اس کے علاوہ دیگر نکاحوں کا بھی ایک رواج تھا لیکن بعد میں اللہ اسلام نے آ انہیں ختم کر دیا باتل کر دیا کیونکہ عورت کو اسلام نے عورت کو جو عزت دی ہے اللہ کی قسم دنیا کا کوئی مذہب حصہ نہیں دے سکتا اس میں کوئی شک نہیں ہے دونوں تو, تو عورت کو Uh, معاشرے میں کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن اسلام نے اس کو ایک ماں کا درجہ دیا اس بڑی کا درجہ دیا ذہن کا درجہ دیا الحمد للہ تو نکاح مط اور نکاح موقت یہاں پہ دو چیزیں جان ہوئی ہیں یاد رکھیے گا اس مسئلے سے لے کے نکاح مطاح کسے کہتے ہیں نکاح موقت کسے کہتے ہیں اور اس میں فرق کیا ہے اس بات کو سمجھ لیجیے اکثر بات والے اس قسم کے جو ہے وہ سوال کر لیتے ہیں یہ جیسے کے مسائل میں نے چھوڑے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ ان امید ہے کہ نکات والے سوال نہیں کرتے ان میں سے کچھ بھی نہیں آئے گا برحال پھر بھی وہ کوئی ایسے خاص مسئلے بھی نہیں ہے اور ویسے بھی باندھیوں سے متعلق اور آج گا تو وہ نظام ختم ہو چکا ہے سارے کے سارے آزاد ہیں باندھی کوئی بھی نہیں ہے غلام کوئی بھی نہیں ہے آج کے دور میں خیر اور نکاح موقت کی بات ہو رہی ہے دیکھیے نکاح وہ نکاح کہلاتا ہے آدمی اس یہ کہے کہ میں اتنے مال کے بس اتنے دنوں تک تم سے فائدہ اٹھاؤں گا تم بھی کتابیں یہ الفاظ بولتے ہیں وہ تو اصحت یہ الفاظ ہوتا فائدہ اٹھانا ہوتا کمانا ہوتا ہے نکاح موقف یہ ہوتا ہے کہ انسان اور شنادت شاہ دینی اشرتا ایا میں دو براہ ہوں کی موجود ذیم دست کے لیے تم سے نکاح کرتا ہوں یہ ہوتا ہے نکاح موفت یعنی اتنے مال کے عید میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں ان دونوں میں یہ ان دونوں کی تعریف ہوگی اچھا ان دونوں میں فرق کیا ہے نکاح مت اور نکاح موقع میں فرق کیا ہے نکاح مقبت میں یعنی جس میں وقت بیان کیا جاتا ہے اس میں لفظ نکاح یا لفظ تجویز ہوتا ہے جیسے کہ مثال میں دیکھیں نکاح موقف میں اتذب کی شاہی شاہدین یہ نکاح الفاظ لکھتے ہیں یا مرادم کی شہادی تجب یا نکاح اس کے الفاظ پائے جاتے ہیں نکاح مبفت میں اور نکاح متا میں تجدید یا لفظ نکاح نہیں آتا بلکہ وہاں سے تمستو کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ ان دونوں میں فرق ہے یہ نکاح متا میں تمستو کا لفظ آتا ہے نکاح مبفت میں لفظ تصدیق یا لفظ نکاح آتا ہے دوسرا فرق ہے یہ بھی ہے نکاح موقت یا نکاح متا کے اندر کہ نکاح موقت میں شہادت شاہدین شرط ہے یعنی گواموں کا موجود ہونا یہ شرط ہے نکاح موقت کے اندر اور نکاح مطاح کے اندر اس قسم کی کوئی بھی شرط نہیں رکھی جاتی تو یہ ان دونوں میں دو فرق بیان ہو گئے اب یہ بات ہے کہ نکاح مصع یہ بجماع امت اور بڑھا کے نزدیک تو پڑھائے اربا کے نزدیک نکاہ باطل ہے اور صاحب کتاب نے صاحب ہدایہ نے جو امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کی طرف جباب کی نسبت جو پیش کی ہے کہ امام عالک رحمتہ اللہ علیہ کے نزی جائز ہے یاد رکھیے گا یہ صاحب ہدایہ کی اپنی غلطی ہے جی. یا پھر آ, کسی کافی سے کتابت کرتے وغیرہ دیکھتے وقت کوئی غلطی ہوگی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر ان تمام چیزوں سے منع کر دیا تھا یعنی نکاح مردہ سے نکاح مبقت سے اور پالتو گدوں کے گوشت کھانے سے ان چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے ذریعے منع کر دیا تھا اور خود امام ماہد رحمۃ اللہ علیہ کی محتا امام مالک نے محتا امام مالک میں یہ روایت بیان کی ہے صلی اللہ <سؤال> جی نبی صلی اللہ علیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا اٹھانے سے پالتو گدوں کے گوشت کھانے سے خیبر کے بھی ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی موطا امام مالک نے وہی روایت لے کر آتے ہیں جو ان کا مطلب ہوتا ہے جس پر یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں شہزا صاحب نے جو امام مالک کی طرف مدد جائز ہونے کی نسبت کی ہے یہ غلط ہے بے بنیاد ہے یہ کاتف کی غلطی ہے امام مالک کی طرف ایسی نسبت کرنا یہ بالکل ناجائز ہے غلط بات ہے اسی طرح حضرت ابن آباد رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شروع میں, فائل نہیں تھے لیکن میں انہوں نے اپنے جب ابھی ابھی حضرت اطنیا رضی اللہ عنہ دنیا سے نہیں گئے تھے یعنی جن جانے کے جن قریب تھے انہوں نے اپنے اس پول سے رجوع کر لیا تھا جی ہاں تو لہٰذا اب پوری امت میں کسی بھی وقت میں مطالعی کوئی گنجائش نہیں ہے ہر حال میں حرام ہے باطل ہے اسی طرح نکاح موقت ہے کہ نکاح موقت بھی نکاح باطل ہے اور اس پر بھی کا اتفاق ہے تمام اہم کہتے ہیں کہ جس طرح نکاح مساح باطل ہے نکاح موقت بھی باطل ہے البتہ امام یو پر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نکاح موقت کی اجازت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی نکاح موقع صحیح اور لازم ہے یعنی نکاح غیر گہرے موقع جو نکاح شریعی ہوتا ہے جس میں وقت کی قید نہیں ہوتی اس کی طرف یہ بھی ایک نکاح ہے صرف اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وقت کی شرط لگا دی گئی ہو تو کچھ بھی نہیں ہے اور وقت کی شرط لگانے سے نکاح فاطل نہیں ہوتا نکاح بات نہیں ہوتا وہ شرط فاصل ہو جاتی ہے اس لیے فرمایا کہ ان نکاح کے شروع کے پاس ہوتا یہ نکاح شرط فاطل سے بات نہیں ہوتا وہ شرط فاصل ہو جاتی ہے وہ ختم ہو, ہو جاتی ہے لیکن نکاح باطل نہیں ہوتا تو انا رحمۃ اللہ کے جواب دیتے ہیں کہ نہیں اچھی بات نہیں ہے نکاح میں وقت چونکہ نکاح یا تجدید کے لفظ سے مناسب ہوتا ہے ان اس لحاظ سے اس میں مدعا مانا موجود ہے کیونکہ مدعا کا مانا ہوتا ہے کہ فائدہ اٹھانا اور جب نکاح یا تجدید کے ذریعے سے جب نکاح ہوتا ہے تو اس سے بھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے تو کے روزیت کا مالک بن جاتا ہے کہ جب دونوں کا مانا ایک ہوا تو نکاح میں وقت بھی نکاح مداخص کے حکم میں ہوا جب اس کے حکم میں ہوا تو دونوں کے دونوں ہی ناجائز ہوں گے کوئی ایک بھی جائز نہیں <تصفيق> اور پھر یہ بھی آخر میں باقی ہے جو الفاظ آئے ہیں دیگر دید؟ کی طرح نکاح سے کیا ہوتا ہے ایک عقد ہوتا ہے اور عقود کے متعلقہ یہ ہے کہ میں معنی موتبر ہوتی ہیں ان کا الفاظ کا یہاں کوئی اعتبار نہیں بغاہ تو متاثر تو اور لفظ تجدید یا نکاح میں فرق ہے لیکن معنی چونکہ دونوں کا ایک بن رہا ہے کہ دونوں نے انسان کو حکومت زوجیت کی ملکیت مل رہی ہے दोनों دونوں کا एक ایک ہوا یعنی وہ حقوق روزیت کا مالک کھنڈ رہا انسان تو پھر یہ دونوں ہی دونوں کیا ہو جائیں گے حرام ہو جائیں گے ان میں سے کوئی ایک بھی جائز نہ رہے گا ایک نکاح شریر جس کے اندر نہ نفع اٹھانے کی بات ہے بکتی طور پہ اور نہ ہی بکت کا اظہار کر دینا بکت کی شرط لگا دینا اس میں چیزیں نہیں پائی جاتی اسی لیے صرف بولی جائز ہے نکاح محبت نکاحی موقع دونوں کے دونوں باطل ہو جاتے کل کریں گے ذرا تیزی کے ساتھ کیونکہ کے نصاب بڑا ہے انشاءاللہ شاء اللہ اس بارے کل کریں گے اللہ تعالیٰ نے مسائل شریعت سیکھ کر ان کے عمل کرنے کی توفیق نہیں کر